باب الشهيد الشهيد من قتله المشركون أو وجد في معركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله بية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل محمد <يُغسَلًا> شہید کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے مولانا شہید بھائی شہید من قتله مشرقن شہید وہ شخص ہے جسے قتل کر دیا ہو مشرکین نے مشرکوں نے قتل کر دیا بھائی اویم یا وہ میدان جنگ میں پایا گیا بھائی وہ بھی اثر الجراحتی اور اس پر زخم کا کوئی نشان تھا بھائی سمے میدان جنگ میں پایا گیا بھائی مشرکین سے جنگ تھی اور میدان جنگ میں بعد میں یہ شخص ملا اور اس پر زخم کا نشان تھا اوقلا مسلم ظلم یا مسلمانوں نے اس کو ظلمن قتل کر دیا ہو گئی مسلمانوں نے کیا, کیا ہو ظلمن <تصفيق> اسے قتل کر دیا ہو گئی جی ولم یجب بھی ہی دیت اور واجب نہ ہوتی ہو اس کے قتل اس کے قتل سے دیت بھائی دیت آپ جانتے ہو بھائی بھائی آپ آگے آ جائے گا مسائل آ جائیں گے تفصیل سے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا بھائی تو وہاں آپ کو بتلائیں گے اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ایسی چیز سے قتل کیا ہے جس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے مثلاً بندوق سے گولی مار دی یا وہاں تلوار سے قتل کیا یا کسی چھری وغیرہ سے مار دے یا خنجر سے مار کر قتل کر دیا تو ان صورتوں کے اندر یہ قتل ہے جان بوجھ کر قتل آمد ہے قتل آمد بھائی ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر قتل اس صورت میں اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا بھائی کیا, کیا جائے گا لیکن اگر یہ قتل غلطی سے ہوا مثلا میں نے جیسے ذکر کیا تھا ایک شخص نے شکار پر گولی چلائی اور وہ گولی شکار کو لگنے کے بجائے غلطی سے پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی کو لگی تو اب یہ جا قتل جان بوجھ کر نہیں ہے غلطی سے ہے تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں اور اس صورت کے اندر قصاص نہیں آتا بلکہ قاتل سے دیت لی جائے گی بھائی قاتل سے کیا کیا جائے گا دیت لی جائے گی اور وہاں تفصیل بھی آ جائے گی یہ دیت صرف قاتل پر نہیں آتی بلکہ اس کے سارے خاندان سارے قبیلے والوں کو دینا پڑے گی بھائی سارے قبیلے والے دیں گے بھائی اور تین سال کے اندر دینا ہوتی ہے بھائی دیکھو کتنا کھلا م... اے... وقت دے دیا بھائی تین سال کے اندر اور یہ سو اونٹ ہیں بھائی سو اونٹ بھائی اور سارے قبیلے والے دیں گے تو گوئی یوں سمجھو ہر شخص پر تھوڑا تھوڑا سا مال آ جائے گا قبیلے کے ہر شخص تو کہتے اب شہید کی بات چل رہے کہتے ہیں اوقات مسلم ظلم یا مسلمانوں نے اسے ظلم قتل, قتل کیا ہو وہ علم عجیب بے ہی دیت اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت بھی واجب نہ ہوتی ہو سورت سمجھ میں آ دیت تو کس میں آئے گی مثلاً قتل خطا وغیرہ میں آئے گی تو یہ جو قتل خطا وغیرہ میں اس صورت میں تو پھر اس شخص کا یہ حکم نہیں جس کے قتل کی وجہ سے کیا آتی ہو دیت آتی ہو اس کا یہ حکم نہیں ہے بھائی تو یہ شہید جو ہے فعو کفن ویو اس کو کفن دیا جائے گا وہی فلاح اور اس پر نماز پڑھی جائے گی ولہ یو اور غسل نہیں دیا جائے گا غسل نہیں دیا جائے گا مسئلہ آپ کو پتا چل گیا بھائی جسے کافروں نے قتل کیا ہے یا میدان جنگ میں وہ قتل کیا ہوا ملا اور زخم کا نشان بھی ہے بھائی یا مسلمانوں نے اس کو کیا, کیا ہے قتل کیا یا اس کسی کو مثلا بھائی آج کل تو عام ہے کسی کو ڈاکو مار جاتے ہیں کوئی شخص دوسرا ویسی بلا وجہ گولیاں مار کر چلا گیا یہ سارے اس کے اندر داخل ہو گئے بھائی لہذا ان کو اب کیا, کیا جائے گا غسل نہیں دیا جائے گا ہاں البتا کفن کفن دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی و اذا استشهد الجنب اغسل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور جب شہید ہو جائے جنبی حالت جنابت میں کوئی شخص شہید ہو گیا دیکھو عربی میں اس شہید ہونے کوئی شہید ہو جائے تو کہتے ہیں مثلا زید شہید ہو گیا تو کیسے کہیں گے است شہید کیسے کہیں گے ہاں یہ بزا... است شہیدہ پڑھتے ہیں بھائی شہیدہ نہ کہنا شہیدہ زیدن ان شہیدا کا جہا... حاضر ہونا یا گواہی دینا است زیدن تو کہتے ہیں وہ شہید, شہید ہو جائے جنبی بھی حالت یعنی حالت جنابت میں کوئی شخص شہید ہو جائے وہ سلا آئندہ ابھی حنیفہ تارحمہ اللہ تو غسل دیا جائے گا اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اور اسی طرح بچہ ہے اسی طرح بچہ ہے بھائی امام صاحب کیا فرماتے ہیں بھائی اگر کوئی جنابت میں شہید ہو جائے تو کیا کیا جائے گا اسے غسل عام شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا لیکن اس کو غسل دیا جائے گا اور اسی طرح بچہ ہے یعنی اگر بچہ شہید ہو جائے تو اس کو بھی کیا جائے گا غسل دیا جائے گا محمد اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو بھی ان دونوں کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا اور دھویا نہیں جائے گا شہید سے اس کے خون کو بھئی شہید سے اس کو خون کو نہیں دھویا جائے گا اسی طرح خون لگا ہوا ہو ولا یونزان ہوسیا بہو اور اتارے نہیں جائیں گے اس سے اس کے کپڑے بھائی کپڑوں میں کیا کیا جائے گا دفن کیا جائے گا خون بھی اسی طرح لگا ہو کپڑے بھی اسی طرح پہنے ہو جن میں شہید ہوا ہے ہاں البتہ اگر کپڑوں سے زائد کوئی چیز پہنی ہے تو وہ اتار لی جائے گی چنانچہ وہ ذکر کر رہے ہیں فرو کہتے ہیں پوستی کو پوستی پوستی جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی بھائی بعض جا, کئی جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس کے بنا کر پہن لیا جاتا ہے بھائی قمیض کے اوپر سردی سے بچنے کے لیے وہ چمڑے کی جو جیکٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں بھائی تو یہ پوستی ہے پوسٹ, یہ جو کھال سے بھائی کھال سے دباغت دینے کے بعد جو کپڑا بنایا جائے وہ پوسٹینگ کہلاتا ہے بھائی تو وہ پوستین اگر پہنی ہوئی ہے یہ زائد چیز ہے بھائی لہذا اس کو اتارا جائے گا اور حشو یاد رکھنا حشو وہ چیز جس سے دوسری چیزوں میں بھرا جاتا ہے حشو کس کو کہتے ہیں وہ چیز جسے دوسری چیزوں میں بھرا جاتا ہے جیسے روئی ہے روئی کو کیا جاتا ہے رضائی میں بھی بھرتے ہیں تکیے میں بھی بھرتے ہیں اسی طرح بھائی یہ جیکٹ وغیرہ میں بھی کیا کرتے ہیں روئی بھائی طریقہ ہوتا خاص طریقے سے آپ نے اگر دیکھا ہو کھول کر کبھی تو اس کے اندر بھی روئی کو انہوں نے باقاعدہ کیا کیا ہوتا ہے بھرا ہوتا ہے طریقے سے سلائی وغیرہ کر کے بھئی صاحب تو یہ روئی مانا لیکن ہش سے اب یہاں روئی نہیں مراد بلکہ وہ کپڑا مراد ہے جس کے اندر روئی کو بھرا گیا ہو یعنی سردی کے لیے کوئی ایسا لباس تیار کیا ہو وہ اس نے پہنا ہوا تھا یا جنگ کے اندر کیا ہوتا تھا بھائی تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی تو موٹی چیزیں پہن لیتے پہن لیتے تھے تاکہ تلوار کا زخم فوری نہ لگے کچھ نہ کچھ تلوار کے زخم سے حفاظت ہو جائے تو وہ لوہے کا لباس بھی پہنتے تھے جسے زیرا کہتے تھے اور اس کے علاوہ ریشمی کپڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ ریشمی کپڑے پر بھی تلوار پھسل جاتی ہے اس کو کاٹتی نہیں ہے بھائی تو لہذا یہ جو شہید ہونے والا ہے اگر اس نے پوسٹین پہنی ہوئی ہے جانور کا چمڑا وغیرہ پہنا ہوا ہے جسم پر یا حش ہے یعنی وہ کپڑا جس کے اندر روئی وغیرہ بھری ہے وہ پہنا ہوا ہے ولخو یا کیا ہے موزے ہیں وسیلہ اور ہتھیار ہیں اسلحہ ہے تو یہ چیزیں اس سے اتار لی جائیں گی بھائی تو کہتے ہیں سلاح اور اتار دیا جائے گا اس سے پوسٹین کو اور وہ کپڑے جن میں روئی وغیرہ بھری ہو ولقف اور موزے و سلاح اور اتیار ہتھیار اسلحے کو اسے اتار لیا جائے گا سمجھ میں آئے بھائی تو جنگ کے اندر جنگ کے اندر یہ موٹی چیز وغیرہ یا لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کے وغیرہ کے زخم سے قدرے حفاظت ہو سکے بھائی تلوار سے اور میں نے بتایا ریشمی کپڑا بھی جسم پر اوپر ڈال لیتے اور ریشمی کپڑے پر تلوار کھسل جاتی ہے کاٹتی نہیں ہے کاٹتی نہیں ہے اللہ اس پر ایک واقعہ یاد آیا بھئی آپ کو سنا دوں بھئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھائی آپ نے نام سنا ہوگا بھائی ایک عظیم مجاہد گزرے ہیں ایک عظیم کمانڈر گزرے ہیں جنہوں نے عیسائیوں وغیرہ سے صلیبی جنگیں لڑی تھیں بھائی عیسائیوں کی عیسائی اپنی پوری طاقت سے اکٹھے ہو کر آ گئے تھے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرت ناک شکستوں سے دو چار کیا ایک مرتبہ بھائی سلیبیوں کا عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ بھائی جو ان کا کمانڈر تھا وہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا تھا سنانچہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملاقات کا پیغام بھیجا بھائی سل... س... آپ ہمارے پاس آئیں بھائی ہم دونوں میں ذرا ملاقات ہو جائے سلطان صلاح الدین ایوبی بھائی انہوں نے پیغام قبول کر لیا کہ ہاں میں آؤں گا چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی مقررہ دن ملاقات کے لیے گئے بھائی اس انگریز بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ جس راستے سے سلطان نے آنا تھا بھائی تو اپنے لشکر کے جو بڑے بڑے ماہر تلوار والے نیزوں والے نشانہ باز تھے اور جو مہارت تھی جن کو لڑائی وغیرہ کے اندر اور مضبوط اور قوی اونچے اونچے قد والے ان ساروں کو راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا اور کہا جب مسلمانوں کا آ, کمانڈر آئے تو تم نے آپس میں اتنی مہارت دکھانی ہے تاکہ اس پر خوب رو پڑ جائے کہ کی کیسے کیسے ماہر لوگ ہیں تلوار باز ہیں ان کے پاس اور کیسے زبردست فوجی ہیں تاکہ اس پر رو پڑ جائے ہمارا بھائی چنانچہ بھائی سلطان صلاح الدین کہتے ہیں ایوبی آیا بھائی اور بڑے وقار کے ساتھ اطمینان سے چلتا ہوا آ رہا ہے ادھر ادھر فوجی عجیب و غریب کرتب دکھا رہے ہیں اپنی بے انتہا مہارت دکھا رہے ہیں بھائی تلواریں گھما رہے آپس میں آپ ادھر ادھر نیزے بھائی نیزابازی دکھا رہے ہیں سلطان بڑے وقار سے بھائی اطمینان سے ایک ہی طرف بھی توجہ نے کی بڑے اطمینان سے چلتا چلتا آرام سے پہنچ گیا دربار ہوگا بڑا دربار لگا ہوگا بھائی اس کے بھی بڑے بڑے کمانڈر سارے بیٹھے ہوئے ہیں ساروں نے اسلحہ لگایا ہوا بہترین قسم کا اسلحہ مسلمان بےچارے جو تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے اپنی جذبہ جہاد کے ذریعے لڑتے ہیں نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا نہ کچھ سلطان کا لباس بھی عام سادہ اور معمولی تھا اسی لباس میں وہ پہنچا اس کے بڑے بڑے کمانڈر بیٹھے چمکدار نے نے بھئی اس انہوں انہوں پورے جسم کو ڈھاپا ہوتا تھا لوہے کے اندر کہ کہیں بھی تلوار وغیرہ نہ لگ سکے بھئی دیکھ کر انسان پر روب تاری ہو جاتا تھا لیکن سلطان نے کسی کی طرح ذرہ بھر توجہ نہیں کی سیدھا چلا گیا آرام سے بھئی ان کے بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا باتیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں جب باتیں ختم ہو گئی سلطان صلاح الدین ایوبی اسی طرح اٹھا واپس چلنے کے لیے دو چار پانچ قدم چلا میں نے بتایا انہوں نے ریشمی کپڑے اپنے اوپر ڈالے ہوتے تھے بھئی. اس کے پاس ایک, ریش... اس سے ایک دم آگے بڑھے ریشمی رومال اس کے پاس تھا وہ ریشمی رومال اس سے چھین لیا بھائی ریشمی رومال چھین لیا اور اسے یوں ہوا میں اچھالا اور پھر اگلے دم ہے ایک دم نیام سے تلوار نکالی اور بجلی کی طرح چمکی اور ہوا میں گھوم گئی تلوار بھائی اور اگلے لمحے ساروں نے منظر دیکھا کہ وہ رومال جو ہوا میں اچھا تھا سلطان نے وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا بھائی. ریشمی کپڑا کوئی کاٹ سکتا ہے عام کپڑا بھی نہیں ہے وہ تو تلوار کے ساتھ چلا جائے گا کٹے گا نہیں لیکن سلطان نے ایسا زبردست وار کیا کہ وہ ریشمی رومال ہوا میں دو ٹکڑے ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا بھائی کاٹ کر تیزی سے سلطان انگریزوں کے بادشاہ کی طرف مڑا اور کہنے لگا اگر تمہارے فوجیوں اور کمانڈروں میں سے کوئی اس طرح کر سکتا ہے تو اسے سامنے لے کر آؤ ان کی تو زبانیں ہی بند ہو گئی بھائی ایسا کر سکتا ہے بھئی جو بادشاہ ہوتا ہے سلطان بادشاہ تھا بھائی مسلمانوں کا تو یہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو سب سے آرام تلب ہوتا ہے سمجھ میں آیا ہر طرف چیز میں تو سب سے آرام طلب ہوتا ہے تو کے خلیفہ کا یہ حال ہے سلطان نے بھائی وہ واپس مڑا اور کہنے لگا اگر تمہارے فوجیوں میں سے تمہارے کمانڈروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا کر سکتا ہے تو اسے سامنے لاؤ بھائی پھر یہ کہہ کر جواب کا بھی انتظار نہیں کیا پھر واپس ڑا اور چل پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی آسانی کر سکتا عجیب مسلمانوں کی ضرورت ہوتی تھی اور عجیب مولانا اللہ تعالی نے ان کو ہمت آج مسلمان کمزور ہو گئے دین سے دور ہونے کی بنا پر بھائی البتہ اہل حق کی جماعت آج بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کفر کے ساتھ جگہ جگہ برسر پیکار ہیں بھائی اس زمانے کے اندر یہ بڑی ہمت کی بات ہے بڑی ہمت کی بات ہے ارتسا ارتساس مولانا و من ارتس ارتساس جو ہے ارتحساس ارتساس اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو مثلاً میدان جنگ سے اٹھا کر لایا گیا زخمی تھا لیکن ابھی تھوڑی سی زندگی اس میں باقی تھی اور وہ منافع زندگی میں سے کوئی نفع حاصل کر لیتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے ارتساس کہلاتا ہے میدان جنگ سے شدید زخمی اٹھا کر لایا گیا ہے جدید زخمی ہے لیکن اس میں ابھی کچھ زندگی کے رمق باقی ہے کچھ دیر زندہ رہتا ہے اور منافع زندگی میں سے کوئی نفع حاصل کر لیتا ہے کوئی زندوں والا کام کر لیتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے اس کے ساتھ بھائی وہ جس نے منافع زندگی میں سے کوئی نفع حاصل کر لیا یا جسے اٹھا کر لایا گیا زندگی کی ایک رمق باقی تھی یہ ترجمہ کر لے وہ منیرا جو مورتس ہے کے ساتھ والا اس کو کیا, کیا جائے گا سل دیا جائے گا بھائی غسل دیا جائے گا اور احتساب کا کیا معنی بتلا میں نے کہ منافع زندگی میں سے کوئی نفا یہیوں کہ زندوں والا کوئی کام کر لیتا ہے دیکھیے خود بتا رہے ہیں کیا کرے گا ول احتساس اور ارتساس یہ ہے کہ کھلا کہ کچھ کھا لے کیا کر لے اسے اٹھا کر لائے اس نے کچھ کھا لیا یا کسی کو مسلمانوں نے یا ڈاکو نے ظلمن قتل کیا تھا اور وہ کچھ دیر زندہ رہا اور اس نے کچھ کھا لیا یا شرابا یا کچھ کچھ پیا کھانا اور پینا یہ تو زندوں کا کام ہے تو دیکھو زندوں والا کام کیا اور دابا یا اس کا کچھ علاج معالجہ کیا گیا یب کا یا وہ زندہ رہا وقت اس پہ لاتی یہاں تک کہ اس پر کسی نماز کا وقت گزر جائے یعنی کسی ایک نماز کا وقت اس پر گزر جائے اور وہ زندہ رہے وا یا اس حال میں کہ وہ عقل رکھتا ہو یعنی عقل حالت عقل میں اس پر کیا ہو ایک نماز کا وقت گزر جائے ایک تو وہ بالکل بے ہوش ہے, ہے بھائی اس کو ہوش ہی کوئی نہیں نہیں اس کا یہ حکم نہیں بھائی وہ بتلا ہے ہو اس کی قائم ہو بھائی یا اسی طرح مارا سو گیا کچھ نیند کر لی یہ سونا یہ بھی دراصل کس کا کام ہے زندوں کا کام ہے بھائی یا کوئی مثلا کوئی خرید و فروخت کر لیتا ہے تو یہ بھی کس کا کام ہے زندوں کا کام ہے تو یہ سب ارتحسات ہے مارا مارکتح یا اس کو نقل کیا گیا منتقل کیا گیا میدان جنگ سے اس حال میں کہ وہ زندہ تھا یعنی حالت حیات میں اس کو میدان جنگ سے منتقل کر دیا گیا بھائی تو یہ بھی ارتسات ہے لیکن یہ یاد رکھیے ایک شخص کو میدان جنگ سے اٹھا کر لائے اور وہ کچھ دیر زندہ رہا لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ مرتص نہیں مالانا یہ بھی وہ شہید ہی ہے مرتف کا پیچھے حکم بیان کر دیا بھائی کہ اس کو غسل دیا جائے گا شہید کے بارے میں تو کیا بتلایا تھا غسل نہیں دیا جائے گا غسل نہیں دیا جائے گا لیکن احتساب والے کو کیا کیا جائے گا اس دیا او جائے گا اور اس میں یہ بھی ذکر ذکر کیا اَو اَو اَو مِن اَو اس کو منتقل کیا گیا میدان جنگ سے اس حال میں کہ وہ زندہ تھا زندہ تھا بھائی تو لیکن میں نے بتلایا اگر جنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہوا تو پھر یہ مرتص نہیں ہے لہذا یہ شہید ہی ہے اور اس کو کیا کیا جائے گا من قطل غُسِلَ و عَلَيْهِ اور جس کو قتل کر دیا گیا <تصفيق> کسی حد کے اندر یا خاص کے اندر غُسِلَ تو کیا حد میں کسی کو قتل کر دیا گیا آپ جانتے ہیں شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے اسے سنسار کیا جائے گا پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا تو دیکھو یہ حد میں قتل کیا گیا ہے یا ایک خاص میں مارا گیا ایک کسی نے دوسرے کو جان بوجھ کر آلے قتل سے قتل کیا تھا تو اس کو بھی کیا کر دیا گیا مجھے قتل مجھے مجھے کر دیا گیا تو لہذا اس صورت میں بھائی اب یہ ظلمن قتل نہیں ہوئے ہم نے تو کہا مارا تو مارنے والے تو ان کو مسلمان ہی ہے لیکن یہ قتل ظلم نہیں ہے بھائی سے لہذا رسیلا بس کلی علیہ کو غسل دیا جائے گا اور ان پر نماز پڑھی جائے گی۔ و من قتلا من البغاة او قطاع الطريق لم يصلى عليه اور جس کو قتل کیا گیا باغیوں میں سے جس میں سے باغیوں میں سے او قطاع الطريق یا ڈاکوؤں میں سے لم يصلى علیہ تو ان پر نماز نہیں پڑھی جائے گی بھائی قاطع قاطع قاتریقات یہ ڈاکو کو کہتے ہیں عربی میں بھائی جمع ہے بھائی تو ڈاکو میں سے کسی کو قتل کر قاتع, قطع کرنے والا کاٹنے والا ڈاکو بھی کیا کرتے ہیں ایک آدمی مثلا سفر پہ جا رہا ہے راستے میں آ کر راستہ کاٹ کر اسے لوٹ لیتے ہیں تو یہ قاطع طریق مرا یہ کہ ہے ڈاکو کو کہتے ہیں ڈاکو اور میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ باغی اور ڈاکو کی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی لیکن کب جب, جب, جب, جب, جب, جب, جب, جب ہاں اسی وقت لڑائی کے اندر بھائی بغاوت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس وقت اس کو قتل کر دیا گیا یا ڈاکو کو ڈاکا ڈالتے ہوئے قتل کیا گیا تو اب ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی بھائی نہیں پڑی جائے گی لیکن اگر اس وقت قتل نہیں کیا گیا اس کے بعد ڈاکا ڈالنے کے بعد کچھ عرصہ رہا پھر اس کو قتل کیا گیا تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا نماز جنازہ پڑھ نہیں جائے گی بھائی تو یاد رکھیے بھائی شہید کا باب آپ نے پڑھا بھائی تو شہید جو ہے وہ دو قسم پر ہے مولانا ایک شہید حقیقی ہے ایک شہید اخروی بھائی کتنی قسم پر ہے دو قسم پر دو قسم پر ایک شہید حقیقی ہے اور ایک شہید اخروی ہے شہید حقیقی وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہے اخروی اعتبار سے بھی شہید ہے اور دوسری قسم کیا ہے شہید اخروی یعنی دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں کیا مانا یہ معنی نہیں شہید ہی نہیں ہے ہے تو شہید لیکن دنیاوی شہید پر جو دنیاوی احکام آتے ہیں وہ احکام اس پر نہیں آئیں گے حقیقی شہید تو وہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی شہید کے احکام اس پر آئیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی وہ شہید ہے لیکن دوسرا کیا بتلایا میں نے صرف اخروی شہید ہے یعنی دنیاوی شہید کے جو دنیاوی احکام ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے شہید کا دنیاوی حکم کیا تھا ہاں اس کے کپڑے نہیں اتاریں گے اس سے خون نہیں دھوئیں گے اسے غسل نہیں دیں گے تو لہذا یہ جو ارتساط والا ہے یہ شہید تو ہے بھائی بیچارہ لڑ رہا تھا لڑنے کے بعد جہاد کر رہا تھا بھائی بعد میں کچھ وقت زندہ رہا اور پھر انتقال ہوا تو یہ بھی تو شہید ہے لیکن یہ شہید کون سا ہے وہ کہیں گے اس کو یعنی دنیاوی احکام جو ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے کہ غسل نہ دیا جائے بلکہ کیا کیا جائے گا غسل دیا جائے گا بھائی باب الصلاة في فلقاب یہ باب ہے مولانا کعبہ کے اندر نماز کے بارے میں بیت اللہ کے اندر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے بھائی بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم کہتے ہیں افلاط فل کاب تجازۃ فرض و نماز جائز ہے کعبہ کے اندر فرض بھی اور نفل بھی فرض نماز بھی کعبہ کے اندر پڑھنا جائز اور نفل نماز پڑھنا بھی جائز بھائی سمجھنا خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا بھائی اور اس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے بھائی اندر نماز پڑھ رہا ہے اور یاد رکھیے کہ اندر اب جس طرف بھی منہ کر لے درست ہے کیونکہ ہر طرف کیا ہے خانہ کعبہ ہی ہے تو جس طرح بھی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بھائی فَإن جماعت ان پس اگر ان نماز پڑھائے امام اس کے اندر جماعت کے ساتھ فجال صورت مسئلہ یہ بھائی خانہ کعبہ کے اندر بھائی چند آدمی مل گئے اب جماعت کروانا چاہتے ہیں بھائی جماعت کروانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جیسے مرضی نماز پڑھ لیں مثلا ایک کا رخ ایک طرف ہے دوسرے کا دوسری طرف ہے تیسرے کا تیسری طرف ہے تو نماز سب کی ہو جائے گی امام کی ابتدا کر رہے ہیں اور رخ دوسری طرف ہے دوسری طرف بھائی تو نماز ہو جائے گی کیونکہ رخ کس کی طرف کرنا ضروری تھا خانہ کعبہ کی طرف اور ہر طرف خانہ کعبہ ہے لہذا نماز ہو جائے گی البتہ وہ صورت جس کے اندر مختی امام سے آگے ہو جائے اس صورت میں جمع وہ اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز مثلا دیکھو بھائی امام کا رخ تھا شمال کی طرف مقتدی نے اپنا رخ کر لیا جنوب کی طرف بالکل اس کے الٹ کر لیا پھر بھی ٹھیک ہے امام کا رخ ہے شمال کی طرف مثلا مقتدی نے رخ کر لیا مشرق کی طرف بھائی کی ایک جانب کو پھر بھی درست ہے اس سے کیونکہ ایمام سے آگے نہیں لیکن اگر مقتدی ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ اس کی پشت ایمام کے چہرے کی طرف تھی اس کی پشت کیا تھی جب ایمام کی چہرے کی طرف اس کی پشت ہے تو معلوم ہو جائے جی ایمام سے آگے ہو گیا یہ کیا ہوا امام سے آگے ہوا اور جب امام سے آگے بڑھ جو امام سے آگے بڑھ جائے اس کی نماز نہیں لہذا وہ شخص جس کا جس کی پشت امام کے چہرے کی طرف ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی باقی سب کی نماز ہو جائے گی بھائی حتا کہ جس نے اپنا چہرہ امام کے چہرے کی طرف کر لیا بھائی اس کی بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کو آگے ہونا نہیں کہتے بھائی آگے ہونا کس کو کہیں گے جدھر کو میرا منہ ہے ادھر کوئی زید کا بھی منہ ہو اور مجھ سے اب آگے ہے تو اب اس کی پوش کس کی طرف ہو گئی میری آمان. طرف ہو جائے گی تو اس کو کہیں گے زید مجھ سے آگے ہے زید مجھ سے آگے آمان. ہے لیکن اگر اس کا چہرہ بھی میری طرف ہے میرا چہرہ اس کی طرف ہے تو کسی کو آگے نہیں کہہ سکتے بھائی ہم فین فل امام افیہ بھی پس اس پس میں نماز پڑھایا اگر جماعت کے ساتھ رہ کی کی جائز ہے جہ الا وجہ امام جاز رہو اور جن میں سے جس نے اپنے چہرے کو امام کے چہرے کی طرف کر لیا جازت یہ بھی جائز ہے ویخ رہو اور مکرو ہے بھائی مکرو سمجھ میں آیا بھائی مکرو ہے اس لیے کہ ایک دوسرے کی طرف منہ ہو گیا ایک دوسرے کی طرف رخ ہو گیا نماز میں تو یہ تو کیا ہو جائے گا سرزا وغیرہ رقو وغیرہ ایک دوسرے کی طرف ہو جائیں گے لہذا اس لیے کیا ہے مکرو ہے بھائی ومن جا رہ امام علم تجس فلا اور جس نے کیا اپنی پشت کو امام کے چہرے کی طرف تو اس کی نماز جائز نہیں ہے یہ تو مسئلہ تھا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا اب ذکر کر رہے ہیں مسجد الحرام کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے بھائی کہاں پڑھتا ہے بھائی وہ مسجد جس کے اندر خانہ کعبہ ہے وہ مسجد الحرام کہلاتی ہے بھائی جہاں طواف وغیرہ ہوتا ہے تو اس مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے امام جماعت کرواتا ہے اب بیت اللہ کی چاروں جانب لوگ کھڑے ہیں دائرہ بنا کر بھائی سفے آپ نے دیکھے ہیں نہیں تصاویر میں بھائی بیت اللہ کے چاروں طرف گول دائرے کی صورت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں سفے بنا کر تو اس صورت میں یاد رکھیے اگر کوئی شخص امام سے بڑھ کر بیت اللہ کے قریب ہو مسن امام ہے بیت اللہ سے پانچ گز کے فاصلے پر اور ایک شخص بیت اللہ سے صرف ایک فٹ کے فاصلے پر ہے یعنی سجدہ اس کا وہاں بن رہا ہے یہ لو امام ہے پانچ گز کے فاصلے پر اور وہ شخص ہے بیت اللہ سے ڈیڑھ گز کے فاصلے پر کتنے فاصلے پر تو کہتے ہیں بھائی اس شخص کی بھی نماز ہو جائے گی بشرتے کے یہ اس جانب میں نہ کھڑا ہو جس طرف امام ہے بیت اللہ کی جس جانب میں امام کھڑا ہے اس جانب کوئی بیت اللہ کے زیادہ قریب ہو گیا امام سے تو معلوم ہو وہ امام سے آگے بڑھ گیا اور جو امام سے آگے بڑھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی ہاں دوسری طرف سے ایک آدمی زیادہ قریب ہے تو وہ تو امام والی جانب ہی نہیں ہے تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امام سے آگے بڑھ گیا لہذا بیت اللہ کے چار اطراف میں سے وہ طرف جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف کوئی شخص اس سے آگے نہیں ہوگا باقی اطراف کے اندر بیت اللہ تک سفید جائز ہیں مارانا بیت اللہ تک سفے بنانا جائز ہے صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی لہذا اسی لیے اب اگر آپ تصاویر وغیرہ کبھی دیکھیں بیت اللہ کے جماعت کی تو غور کرنا اس پر بھائی جس طرف امام کھڑا ہوگا اس طرف امام کے سے سا آگے ساری جگہ خالی ہوگی بھائی باقی اثرات میں خالی نہیں ہوگی بیت اللہ تک وہ آگے تک سفے چلی گئی ہوں گی امام سے کافی آگے بن جاتے ہیں لیکن ایمان کی جانب نہیں ہوتے بھائی تو یہی بات کر رہے وہ امام افیل مسجد الحرام اور جب نماز پڑھا امام مسجد الحرام کے اندر تقن کا بہ تو حلقہ بنا لیں دائرہ بنا لیں لوگ بیت اللہ کے گرد وہی خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا لیں گے و صلوا بصلاۃ الامام اور نماز پڑھیں گے امام کی نماز کے ساتھ فمن کان منهم اقرب الکعبۃ من الامام فسنن مسے جو کوئی زیادہ قریب ہوا کعبہ کے امام سے جائزت صلاته اس کی نماز جائز ہے اذا لم يكن في جانب الامام جب وہ امام کی جانب میں نہ ہو ومن ہو اور جس شخص نے نماز پڑھی بیت اللہ کی چھت پر اجازت فلا تو اس کی نماز جائز ہے بیت اللہ کی چھت بھائی اس پر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے ہمارا بیت اللہ صرف یہ اس کمرے کا نام نہیں ہے صرف اس کا اس کمرے سے لے کر زمین سے وہ آسمانوں تک یہ ساری فضا کس کے حکم میں ہے بیت اللہ کے حکم میں ہے لہذا ایک شخص قریب کے پہاڑ پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اب دیکھا جائے بیت اللہ تو وہ نیچے ہے لیکن پھر بھی وہ کرام کیا فرماتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ بیت اللہ صرف اس کمرے کا نام نہیں بلکہ یہ ساری فضا آسمانوں تک کس کے حکم میں ہے بیت اللہ کے حکم میں ہے بھائی تو بیت اللہ کی چھت پر بھی لہذا نماز جائز ہو جائے گی بھائی البتہ یہ مکرو تحریمی ہے مرانا اس لیے کہ سوئے ادب ہے خلاف ادب ہے بھائی کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھا جائے بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی چلیے بس مولانا رحول المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام